مجھے حیرت مجھے تو یار نہیں پڑتا کہ کبھی میں نے موضی خالد کو یا موضی معاویہ کو یا صحبان کو ڈیٹنشن دی ہو یہ لوگ پتہ نہیں مجھے کس سزا میں مجھے ڈیٹنشن دے رہے خیر باہر ہے حضرت مفتی کرام صاحب حضرت مفتی نمبر اللہ صاحب حضرت مفتی عبدالصمر صاحب اردو میں اور حضرال مفتی فاروق صاحب مولانا رفیق صاحب یہ جی لوگ انگلش میں تو ہم جیسے حروف عزمت کی ضرورت ہی نہیں خیر بہرحال جب پابندی دی گئی ہے تو آپ کچھ کہنا تو پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروم دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم انی علم علمافراؤ اے اللہ مجھے المنافی نصیب کر اور اسے آ گئے وہ رسق مباص اور مجھے وہ ساتھ کے ساتھ رزق دے اور اسے آگے ہے گئے صالحا متقبلہ مجھے ایسے نیک عمل کی توفیق دیے جو تیرے دربار میں قبول ہو اور دوسری مصنوع دعا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من علم اللہ عظم اللہ اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے فائدہ نہ دے جو بے فائدہ ومن قلب اللہ اقشا اور ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تج سے ڈرے نہیں ومن آئین اللہ تدمع ایسی آنکھ سے تیری پانا چاہتا ہوں جو تیرے ڈر سے روئے نہیں ومن دعا اللہ عسما اور ایسی دعا سے بھی تیری پانا چاہتا ہوں جو تیرے ہاں قبول نہ ہو ومن داوتی اور ایسی دعوت سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جس کو قبول نہ کیا جائے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وقل رَبِّ اب بھی ذی دینی آپ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کیجیے کہ اے اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما اللہ تبارک و تعالی نے حضرت من سے نبی علی نبینہ علیہ صلاحت وسلم کو نبوت دی بشارت ہے نبوت ہے اور اس موقع پر وہ کچھ دعائیں مانگ رہے ہیں کہتے ہیں کہ رب ربشرخلی صدری ویسرلی عمری وحل العقدم من لسانی یفقبو قولی وج علی وزیر اہلی اہارون عقی اشدبحی عذری و اشرقوفی عمری اطوام عمر اے اللہ مجھے شرح صدر عطا کروں اے اللہ میری زبان سے لکنت کو دور فرمائے اور اے اللہ میرے اندر تفہیم کا مادہ پیدا فرما اور جن لوگوں کو میں سنا رہا ہوں ان میں سمجھنے کا مادہ پیدا کرما اور میرے لیے معیت مددگار وہ بھی مجھے مہیا فرما اور میرا بھائی اس کے ذریعے سے مجھے قوت دے حضرت ہارون عالیہ نبین صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آم مانگ رہے ہیں ظاہر ہے کہ علم اگر علم نافع ہوگا تو یہ ہے وراثت انبیاء اور اگر علم علم نافع نہیں ہوگا تو میں بلا کسی لگے لپٹے جملے کے کہہ رہتا ہوں کہ یہ وراثت عبدیس ہے اگر علم علم نافع ہوگا تو یہ انبیاء کی میراث ہے اور اگر علم, علم نافع نہ ہو تو یہ عبدیس اور گمراہوں کی اور بے کی میراث ہے جی انسان کو دوزخ تک لے جائے گا اللہ ہم سب کی اس حفاظت ہمارا علم علمفی کیسے بنے گا اس کے لیے بنیادی طور پر ہمیں مقاصد نبوت کو قرآن میں پڑھنا پڑے گا اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علمین اطباۃ فہم رسول المن انفسم یتل علم آیاتی وزکیم وب الکتاب و الفکم و انکانقبر لفیظ بلالموبی مقاصد نبوت بہت ہیں لیکن یہ تین مقاصد قرآن میں تقریباً اللہ نے تین یا چار جگہ پر ذکر فرمائے ہیں اور اکٹھے ذکر فرمائے تلاوت قرآن تسکیہ نفس تعلیمی کتاب و حکمت یہ بنیادی مقاصد نبوت ہیں اگر ان میں سے ہم نے کسی ایک پر اکتفا کیا یا دو پر اکتفا کیا تو ہم انبیاء کی میراث پانے کے حقدار نہیں اس لیے کہ میراث کے بارے میں یہ متفقہ اصول ہے کہ مور اس نے اگر ایک سوئی بھی چھوڑی ہے تو اس میں بھی میراث کے قوانین جاری ہوں گے اور یہ صرف ایک نبی کی میراث نہیں ہے انََعلما و رسۃ الامبیا علما تمام انبیاء کے وارث ہیں حضرت آدم علی نبینہ علیہ اللاۃ سے لے کر ہمارے نبی غریب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں تمام انبیاء کی میراث اس میراث کا حقدار ایک ایک عالم ہے تو لہٰذا یہ ہمارے لیے فرض عین کے درجے میں ضروری ہے کہ ہر نبی کی جو امتیازی خصوصیت تھی امتیازی صفت تھی وہ اس عالم کے اندر آ جانی چاہیے اس کو آگے پیدانا ضروری نہیں لیکن کم سے کم اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے شرح صدر کے لیے اپنے یقین کے لیے ان امتیازی صفات کا اپنے اندر پیدا کرنا یہ واجب اور فرزین کے درجم ہے اور ان کو ترک کرنا یہ حرام مغروعی تحریمی کے درجم ہے تو یہ ضروری ہے تو انبیاء کرام عالم و صلاحت کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا بنیادی طور پر ان کی جو موٹی موٹی صفات ہیں سب سے پہلی صفت ان کی اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ایسا غیر متزلزل اور مستحکم یقین ہے کہ ان وہ آ... یعنی یہ کیفیت تھی کہ ہماری آنکھیں اگر دیکھیں تو وہ جوڑ ہو سکتا ہے لیکن اللہ نے جو ہمیں کہا ہے وہ کبھی بھی جوٹ نہیں ہو سکتا اتنا زیادہ یقین اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اتنا زیادہ یقین پھر عقیدۂ توحید میں اتنا زیادہ استحکام کہ اللہ کے ماسوا کی طرف ان کی نگاہ اٹھتی نہیں دیکھتے ہی نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جو ذمہ داری ان کو دی جائے یا اس ذمہ داری کو انجام تک پہنچائیں اس کو کامیابی سے ہمکنار کریں اور یا اس ذمہ داری کو ادا کرتے کرتے مر جائیں شہید ہو جائیں لیکن اس ذمہ داری سے پیچھے نہ ہٹیں یہ چند بنیادی صفات ہیں امبیاء کرام علیہ و والسلام کی کہ دنیا کی لالچ نہیں دوسروں سے حسد نہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین مستحکم ہے اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر یقین مستحکم ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ نسبت جس کو نسبت معلہ اللہ کہا جاتا ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اسباب پر ان کی نظر نہیں جاتی صرف اور صرف مصب پر نظر جاتی ہے اسباب وہاں پر اختیار کرتے ہیں جہاں اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تو لہذا یہ چند بنیادی باتیں ہیں اگر ہمیں اپنے علم کو علم نافع بنانا ہے تو یہ علم ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہوگا اور یہاں جو مختلف طرح کے چیلنجز ہیں ہمارے لیے ان سب کا مقابلہ علم نافع کی صورت میں ہمارے لیے بہت آسان ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہوگا اور ہمارے خاندانوں کے لیے اور آئندہ کی نسلوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کے نسل نسل زیادہ ہمیں عمل کی تو خدا فرمائے